فلیس له اليوم ها هنا حمیم آج اس کا یہاں کوئی مخلص دوست نہیں ہے اس بدبخت جہنمی کا مزید حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج یعنی قیامت کے دن اس کا کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں ہوگا جو اس کے لیے سفارشی بنے اور اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے سورہ غافر আয়াত 18 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے و انذرهم یومل اذفت اذ القلوب لد الحناجر کاظمین مالل ظالمین من حمیم ولا شفیع اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجیے جب کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گی ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے اور اس بدبخت کو کھانے کے لیے جہنمیوں کے خون اور پیپ کے سوا کچھ بھی نہ ملے گا یہ بدترین کھانا صرف اہل کفر اور وہ مجرمین کھائیں گی جو اللہ کے عوامر و نواہی کو پس پشت ڈال دیتے تھے اور قصد معاشی اور جرائم کا ارتکاب کرتے تھے